یاد رکھیے گا مقام کے حالات جاننے کے بعد تحریری سے فورا ہے سب سے پہلا جو عقیدہ بیان کیے ہیں اس وہ ہے پڑھنے کے بعد اور بھاک بادل مور میدان محشر کے قیام سے پہلے پہلے کا جو زمانہ ہے جس کو زمانۂ برکت کہتے ہیں اس کے اندر کفار اور باد نگار مسلمانوں کو ایک عذاب جو ہوگا یہ ثابت ہے پرانے مجید سے اور ایک طریقہ حادث اسی طرح ایمان والوں کو جو کام ایمان والے ہیں یا جن گناہوں کو اللہ تبارک و مطالعہ بخش دیں گے ان کو نعمتیں بھی اس زمانے کے اندر ملیں گی یہ ایک قاقیدہ ہے اس پر قرآن مزید کی آیات ہیں جیسے مثلاً علیحہ ادب آشیا کے آپ کو ان پر پیش کیا جاتا ہے صبح شام دوسریوسا آپ کے سامنے آئیں گی یہ اہل سنت عقیدہ ہے کافی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا اور اسی طرح جو کامل مسلمان ہی ایمان والے ہیں ان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور ان کے لیے انوار اور رحمتیں بھی ہوں گی اور جنت کی ہوائیں بھی ہوں گی ہوائیں بھی ہوں گی کہ اس کا انکار کیا ہے معتزلت اور روافذ پہلے یہ معتزلہ اور روافذ اور اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک قائدہ اصول یاد رکھیے گا ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کا کسی معاملے کا ہونا ممکن آکلنکن ہو اس کو تسلیم کرتی ہو کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے نمبر دو یہ کہ کسی چیز کا عقل انکار کرتی ہو کہ وہ چیز محال سمجھ جاتی ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی معاملہ سیکنڈ ٹھیک ہے سیکنڈ مائنڈ جاننے سے پہلے یا اور ضلع اور اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک فائدہ اصول یاد رکھے گا ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کا کسی معاملے کا آکلن ہونا ممکن ہو آسل اس کو تسلیم کرتی ہو کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے نمبر دو یہ کہ کسی چیز کا آسل انکار کرتی ہو کہ آکلن وہ چیز محال سمجھی جاتی ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر کوئی معاملہ سیکنڈ ٹھیک ہے سیکنڈ مارکیٹ سیکن کہ اگر کوئی چیز عقلن ممکن ہو عقلن کے ایسا ہو سکتا ہے اس پر اگر دلائل نقلی یعنی قرآن اور حدیث اگر آ جائے یا شار کی جانب سے کوئی حکم آ جائے تو اس کو بلا کابیل ماننا لازم ہوتا ہے اس کو تسلیم کرنا واجب اور لازم ہو جاتا ہے اس میں پھر کوئی تعویل کی گنجائش بھی نہیں رہتی جو معاملہ عقل ممکن ہو اور اس پر شار کی جانب سے کوئی حکم کو آ جائے تو اس کا ماننا کیا ہے لازم اور واجب ہے اس میں اس میں تعویل کی گنجائش بھی نہیں جیسے کہ یہ معاملہ قبر کے اندر آزاد یا اسی طرح منکر نکیر کا سوال عقل ممکن ہے لہذا جب شارع کی جانب سے اس پر حکم بھی آ گیا تو اب اس میں کوئی تعبیر کی گنجائش نہیں ہے بنا تعویل اس کو ماننا لازم اور واجب ہے لیکن جو ہم اقلن ممکن نہ ہو اس پر اگر شارع کی جانب سے حکم آ جائے تو اس میں تعویل کی گنجائش بہرحال رہتی ہے پھر رہیوی خبر اور قبر کا انکار کیا ہے روابط اور معطر معیلا کیا ہے کون سا فرقہ ہے میں نے کل بھی سا کی تھی اور آپ کی خدمت میں, میں نے یہ پیش کیا تھا کہ صاحب کرام رضا علیہ اجمعین کے زمانے سے ہی فتنوں کا ضبور ہو گیا تھا پھر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخر آخر دور میں فتنوں نے بہت زیادہ سر اٹھایا جس میں فوارش کا فتنا ظاہر ہوا اسی طرح پھر ایک فرقہ ہے قدریہ اور جبریہ وغیرہ وغیرہ جہاں جہاں جس کی بحث آئے گی تو ہم انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے پھر وقت ہم بات کرتے ہیں معتضیلہ معتضیلہ ان کا نام معتضلا کیوں پڑا یہ دوسری صدی ہجری کی بات ہے دوسری صدی ہجری کے اوائل یعنی ایک سو پندرہ ایک سو بیس ہجلی کے لگ بھگ آپ یوں سمجھے کابرائن میں سے ایک حضرت حسن بستی رہی تھی موتوں کو کی مجلس میں ایک شخص تھا واقع بن احاطہ جو کہ معتدلہ کا امام سمجھا جاتا ہے اور بنیادی شخص ہے واصل بن آتا جی سواد کے ساتھ اس شخص نے بکری رحم اللہ سے سوال کیا کہ گنہگار یعنی گناہ قبیرہ کا مرتقب مومن ہے یا کافر آیا اس کا ایمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے حس جی بالکل حضرت حسن بکری رحم اللہ نے فرمایا کہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے لیکن وہ گناہدار ہو جاتا ہے کافر نہیں ہوتا وہ مومن بہرحال رہتا ہے لیکن نسخے ایمان کے ساتھ اس پر اس نے اختلاف کیا اور یہ حسن بکری رحم اللہ کی جماعت سے الگ ہو گیا الگ اس اسی سے ہی ان کا نام پڑ گیا مو یعنی الگ ہوئی ایک جماعت تو پھر اس جماعت نے زور پکڑا اور کہیں پر یہ ہو بالا ہوتے تھے کبھی پس کی تو کبھی عروج ان کو ملتا رہا عروج و زوال کا شکار رہے کرتے کرتے اور باقی کا جب چلا تو اس میں کبھی ان کو عروج ملا کبھی ان کو زوال ملا بالخصوص ارون الرشید کے زمانے میں ان کو کافی قوت ملی اور ارون الرشید کا زمانہ ایک سن 170 سو سے 193 سو کا زمانہ تھا اس زمانے میں ان لوگوں نے زور پکڑا موت مضبوط ہوئے اور یہ یاد رکھیے گا کہ محت صرف اور صرف عقلی بنیادوں کے ایک مجموعہ جماعت تھی اور یہ ہمیشہ سے درباری رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے حکمرانوں کا سہارا لیا ہے اور درباروں میں رہے ہیں اور عقلیات پر سب ہر چیز کو انہوں نے پرکھا پھر ہارون رشید کے بعد ان کے بیٹے امین رشید کا دور تھا تو اس میں ان کی آواز ہوئی کیونکہ وہ مذہب کا مخلص تھا اور ایک آدمی تھا لیکن اس کے بعد جب دوسرے بیٹے کو جب بیٹے کو حکومت ملی ہے تو وہ کیونکہ ایک فلسفی آدمی تھا اور مناظرے اور مباحثے مشغلہ تھا اس دور میں پھر جا کر ان کو حکومت ملی معتزلہ اور یہ انہوں نے زور پکڑا اور یہی معمول کے دور میں ہی عقیدۂ حلق قرآن کا مسئلہ چڑھا اور پھر چلتے چلتے یہی مسئلے سے جا کر حضرت امام احمد بن حنبل پر نیز المسلم ڈائیں گے وہ بھی انہی کا نتیجہ تھا تو خیر یہ بھی معتجرہ کا ساتھی بنا معمول پھر اس کے بعد کا جو مسئلہ تھا موتن معتسم کے دور میں پھر وہ بھی معتدرہ کا ہی ماحول رہا معتسم کے دور میں حضرت امام احمد بن حنبل رحیم اللہ کو کوڑے لگائے گئے تھے القی قرآن کے مسئلے پر یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے مخلوق ہے اور ہمارا والجماعت مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو بہرحال اس مسئلے پر پھر اس کے بعد خرید پر واپس آیا وہ بھی معتجری کا پھر اس نے تو اعتزاد میں کاریگر کاری حدیں قرار کر لی پھر اس کے بعد خلیفہ متوقع جب آیا تو خلیفہ متوقع ہی پابند شریعت اس میں مات کا زور ٹوٹا اور یہی سے معطا کا گوال شروع ہوا اس کے بعد آج تک معتر وہ کو کبھی عروج حاصل نہیں رہا تو پھر چند سال ان کے لگ بھگ پندرہ سے بیس سال ان کے عروج کے ہیں اس کے علاوہ پر کو نہ اس عروج ملا نہ اس کے بعد کبھی عروج ملا تو یہ سن تیسری صدی ہجری تک بات چلی جاتی ہے سن دو سو بارہ کے بعد کی بات ہے اور پھر انہی کے متدلہ کے ایک شخص ابو الحسن کا رحم رحما ہوتا وہ الگ ہوئے معتدینہ کا مسئلہ والجماعت میں یہ اہمیت <تصفح> <تصفح> اس لیے دیتے ہیں کہ ہم چونکہ عقائد پر بات کرتے ہیں ہم اصل بنیادی بنیادی جو عقائد ہیں اس میں سے ایک تو یہ کہ جو منزلہ بیل، منزلہ تعین کے قائل ہیں کہ جو انسان اگر گناہ گار ہوتا ہے جو قبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ مومن مسلمان نہیں رہتا اور وہ کافر بھی نہیں ہوتا نہ وہ مومن رہتا ہے نہ وہ کافر ہوتا ہے وہ کہتے کہ کافر اور مومن کے درمیان میں ایک اور درجہ ہے پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ خلق قرآن ساتھ ساتھ مذاہب آتے رہیں گے یہی ہے یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ آزاد قبر کا موقع دینا نہیں انکار کیا دوسری جگہ انکار کیا ہے اس کا انکار کیا ہے کہ آزاد قبر ممکن ہی نہیں ہے آزاد قبر ہو ہی نہیں وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا تو مرنے کے بعد گوئے بوڑھے وہ ایک پتھر ہے پتھر کو آزاد کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کا احساس ہی کیسے کر سکتا ہے اس کے لیے ایسا ممکن ہی کیسے ہے کہ اس کو آزاد دیا جائے اس کا وہ انکار کرتے ہیں اس بنیاد پر لیکن اس کا جواب اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پتھر کا پتھر ہی رہے اللہ تبارک تعالیٰ قاضر تعالیٰ ہیں کہ اس کو اس قدر حیات فرما دیں کہ وہ عذاب کو یا راحت کو محسوس کر سکے اگر کافر ہے یا گناہ مومن ہے تو وہ اس آزاد کو محسوس کر سکے اور اگر کوئی کامل مسلمان ہے تو وہ نعمت کو اور راحت کو بھی محسوس کر سکے اللہ تبارک و اگر اس بات پر فادر ہے کہ اس کے اندر اس قدر حیات پیدا کر دیں جی اب اس پر ڈرائی کے عذاب خبر ممکن ہے یا عذاب ہو سکتا ہے اس پرانے مجید کی آیات بھی ہیں اور کی کے سامنے ہیں ع دیکھیے ذرا بالخبر قبر متن کو متن کے ساتھ میں لائیں گے آپ شرح سے پڑھیں گے متن کو میں پہلے صرف پڑھوں گا آج کے سبق واداب الخبر لکھا کرینا بلا یہ تو عذابِ قبر مطن کے لیے اور کپار کی بات بات اور ناپرمان گناگار ایمان والوں کے لیے عذاب کیا ہے ثابت ہے اور وطن نہیں ہوا اہل اور اہل کاٹ ایک مسلمانوں کے لیے نعمتیں بھی ثابت ہیں اللہ تعالی کو ہیں یا آزاد اس کی شکل کیا؟ یا اللہ تعالی جس کو اللہ تباہ کو تعالیٰ ہی جانتے ہیں کوئی رضو اور جس جس کو چاہتے ہیں جی آپ ذرا دیکھیے والے باقی باندھ کو خاص کیا ایمان والوں میں سے کہ جو گناہ گار ہیں ان میں سے بہت حالانکہ اصول تو یہ تھا کہ کل مومن جو گناہ گار سب کا کہنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اگر بعض گناہ گاروں کو چاہیں تو بس ضروری تو نہیں کہ سب گناہ گاروں کو عذاب ہو جس کو نہیں چاہیں گے تو ان کو عذاب ہوگا اس لیے باقاعد کا فرما دیا فصل بات کو کیا. ہوں. اس لیے کہ ایمان والے گناہ میں سے جو گناہ گار ہیں تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ لا اللہ تعالی جس کو آداب نہیں دینا چاہیں گے تو فصل عذاب نہیں دیں گے اچھا فی القبر اور فرمابردار مومن ایمان والوں کے لیے مزید خبر کے اندر اللہ جن کو اللہ جانتے ہیں یعنی ان نیامتوں کا اس کی شکل کیا ہوگی اس کی حیثیت کیا ہوگی وہ عید ہو جس کو چاہتے ہیں اولا یہاں سے ایک بات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو دیگر عقائد کی کتابوں میں صرف اور طرف یہ تو ملے گا کہ کفار کو آزاد ہوگا اور بعض نا فرمان گناگار ایمان والوں کو عذاب ہوگا وہاں پر نعمتوں کا تذکرہ آپ کو بالکل بھی نہیں ملے گا کہتے کیسے یہاں پر جو انہوں نے عقائد جو ہیں جو صاحب عقائد میں علامہ نصی رحم اللہ علامہ رحم اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پر ایمان والوں کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اب اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ جن قطب عقائد والوں نے پہلے ایمان کے لیے نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا تو کیوں اس کی دو وجہ بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ کفار کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے جو واحدے ہیں وہ واحد بہت زیادہ ہیں بہ کس کے نعمتوں کو تذکرے سے بہ نسبت انعامات کے تذکرے سے واحدات بہت زیادہ ہیں اس لیے کثرت کے اعتبار کرتے ہوئے صرف انہوں نے کفار کا واحدوں کا ہی تذکرہ کیا دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو جورت کسرت جو ہے دنیا کے اندر جو مرنے والوں کی ہے یا قبر کے اندر جو اہل قبول ہیں ان کی جو کسرت ہے وہ کپار اور گناہ لوگوں کی ہے کامل مسلمان ہیں اور پرما مسلمان بہت کم ہیں اور کپار بہت زیادہ ہیں اس لیے اس نسبت یعنی کسرت کے اعتبار کرتے ہوئے پھر ایمان والوں کا اور ایمان والوں کے نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا اولا کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے وقا وقا عامت اس کی بہ نسبت کے جو عام کتابوں میں ذکر ہے آزاد اور ہی صرف اور صرف آزاد قبر کے اثبات پر ہی استفاق کیا ہے ان کے لیے نعمتوں کا آ, تذکرہ نہیں کیا بنا کس بنا پر ہیں جو عزاب خبر پر جو نعمتوں والے ہیں وہ نصوص کم ہے دوسری وجہ ان اس بنیاد پر قبور کو کہ کے خبروں والے جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں کفار ہیں یا نا فرمانے اجدر آزاد, آزاد کا ہی تذکرہ کرنا زیادہ مناسب رہا اجدر زیادہ بنا منکر منکر بعد انسانوں سے مسلمانوں سے کفار کپار ہر ایک سے سوال کریں گے کہ کس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات کے بارے میں اور اور من نبی یہ تین سوال ہوں گے نبی کے بارے میں مذہب کے بارے میں اور خدا ان تفارت و سہالت کے بارے میں دو رشتے ہوں گے ان کی بھی آ رہی ہیں وہ آ کر ہر ایک سے سوال کریں گے اب آیا کے امبیا سے بھی سوال ہوگا جس کے بارے میں متقفہ یہی ہے جمہور کا ہی ہے کہ سے سوال نہیں ہوگا آیا بچوں سے سوال ہوگا یا نہیں تو ایمان والے جو بچے ہیں ان سے بھی سوال نہیں ہوگا جمہور کا مطلب یہ ہی ہے بہرحال اقوال بھی ہے وہ عمر مالا وہ دو فرشتے ہیں بارہ اللہ ہی کے, کے, کے, کے, کے نزدیک بچے اس میں شامل ہیں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحیح فول کے مطابق ہم بیا باپا اور بچے اس سے کیا مستثناء ہیں مستثنا جی؟ ہیں کلو حاضل امور کلاز امور یہ تمام امور یعنی منکر نکیر کے سوالات حذاب اور اہل کے لیے نیامتیں یہ ہی ثابت ہیں دلائل سمعیہ سمعیہ کون سے دلائل سے دلائل سمعیہ کیا ہوتے ہیں فرقان اور حدیث دلائل سمعیہ کیا ہے حلائ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے امور ہیں جو عطل ممکن ہے اکبر ات کو علا مانا کہ مخبر سادق مخبر صادق نے اس کے بارے میں خبر دے دی ہے اعلیٰ جیسا کہ, کہ نصوص کیا ہیں جس پر گویا ہیں نصوص اس پر کیا ہیں؟ دار ہیں مخبر نے ایسی خبر دے دی ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جو بات لازم ہو جاتا ہے اب جی دریال کو دیکھیے گا کون کون سے درائلیں بہت ہی مختصر ہیں اور اللہ کو کہاں اللہ تبارک فرماتے ہیں آپ ہم پر پیش کی جاتی ہے صبح یہ دریا جس کا داخل ہو جاؤ کہاں وسلم من عذاب کہ اپنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ اس کی ایک عام طور پر قبر اس کے ذریعے سے ہوتا ہے اللہ تعالی مضبوط کرے گا ثابت قدم رکھے گا اللہ ایمان والوں کو بالکل شدہ قول قول کے ساتھ سے مراد کیا ہے توحید اور رسالت اس کے بالکل فی الدنیا و دنیا کے اندر یعنی خبر کے اندر مراد ہے کہ جب منقرد کی جب سوال کریں گے تو اللہ تبارک مسلمانوں کے دل کے اندر اس بات کو توحید اور رسالت کو پختہ کر دیں گے اور وہ ان کے سوالوں کا جواب دے لیں گے کہ میرا رب خدا ہے اللہ ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ وسلم ہے اور میرا دین, دین اسلام ہے اس بات کو الفل سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ دل میں اس جملے کو اس بات کو مضبوط کر دیں گے قبل ایک مضبوط بات کے ساتھ مضبوط بات کیا ہے شہید اور رسالت خبر کے بارے میں قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد دوپہر آتے ہیں والے جی جن شکل ہو جن والے ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہے یہ جب بتائیں گے سوال کریں گے ایمان والوں سے جب سوال ہوگا جب اس سے رسول وسلم کی دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا بتائیں گے جب یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دے گا وہ وسیع کر دیا جائے گا تا اس کی قبر کیا ہو جائے گی وسیع ہو جائے گی اور فرشٹ کو کہیں گے نام کا نام سوجا کی سی کہ جس طرح سلحن آرام سکون اور چین کے ساتھ ہوتی ہے تو بھی ایسے آرام چین اور سکون کے ساتھ آرام پر لیکن اس کے مقابلے بھی منافق قبر میں جاتا ہے جب مقدمے کے اس سے سوال کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جب اس کو شبیہ دکھائی جاتی ہے اس سے جب پوچھا جاتا ہے کیا کہتے ہیں وہ لن میں دنیا میں سنا ہے لوگ کچھ باتیں کرتے میں نے دنیا میں سنا تھا لوگ کچھ باتیں کرتے تھے اس کو جواب میں کہیں گے ہاں ہمیں تم سے یہی بیچ تھی کہ تم ایسے ہی جواب دو گے پھر اس کے بعد اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس پر کیا ہے عذاب بھیج دیا جاتا ہے طرح طرح الخبر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک بار ہے جی جی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک بار الخبرت میں پران یا جہنم کے گروں میں یعنی یا تو قبر کی اندر ہوگا یا آحد راحت ہوگی بہتر ایک ضابطہ یاد رکھیے گا متوازر کس کو بولتے ہیں متواتر کہتے ہیں کہ ایسی بات کہ جس پر ایسی جماعت کی طرف سے منقول ہو کر آئی ہو کہ جس بات پر اس جماعت کا یعنی جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو ایسی جماعت بات منقول ہو کر آئی ہو کہ اس جماعت کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو تو متواتر حدیث کے قسم ہے ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ یہ جو اخبار آخرت ہیں اس کے بارے میں جو احادیث ہیں فردن فردن اکیلے اکیلے اگر سے وہ حجیزیں حد حج تواتر کو نہیں پہنچی لیکن ان کا جو مانا ہے ایک ہوتی ہے حدیث بالالفاظ اور ایک ہے لیکن اس حادیز کا جو مانا ہے وہ حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے لہذا لہٰذا چاہے الفاظ ہو چاہے معنی ہو اگر تواتر کی حد کو پہنچا ہو تو اس کا ماننا لازم ہے لہذا لہٰذا اگر سے جی یہ حادیز فردن فردن یعنی خود ہر ایک حدیث تو حجت سواتر کو نہیں پہنچی لیکن ان احادیث کے جو معانی ہیں وہ حد تواتر کو کیا ہیں؟ پہنچ گئے ہیں لہٰذا حد تواتر کو اگر پہنچ ہی گئے ہوں مانی بھی تو یہ بھی کیا ہے کافی ہے کہتے وبر جملہ الحادی اس معنی کے اندر جو احادیث ہیں کثیر من احوال اور اخبار اور آخرت کے احوال کے حوالے سے جو ٹی وی ہے ساری کی ساری ماںر ہے ان میں سے ہر ایک الگ الگ وہ حرد تواتر کو نہیں پہنچے گی اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے دل میں اس بات کو ڈال دیں گے ورنہ تو آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ آرگی کیسے آ جائے گی وہ تو پوچھیں گے مر رب جس کو آرگی نہیں آتی گی تو وہ کیا کہہ کہ یہ کیا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ہر شخص کو قوت بخشیں گے اور اس کے اندر یہ دل میں یہ بات ڈالیں گے کہ وہ درست درست جواب دے لیے گا لیکن جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا اس کو اگر آزاد دینے ہیں وہ کاغیر ہے یا گناہگار ایمان والا ہے تو وہ صحیح جواب نہیں دے پائے گا اس کے دل میں اس طریقے سے جواب نہیں ڈالے جائیں گے صحیح بات سمجھ تو جس کو آزاد دینا ہوگا وہ صحیح جواب نہیں دے پائے گا اور جس کو آرام پہنچانا ہوگا وہ صحیح صحیح جواب دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں ڈالیں گے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میں آپ سب کو اور تمام ایمان والوں کو کامیاب فرمائیں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی صحیح صحیح دن پر چلنے کی عطا فرمائیں اور اسی ایمان کی حالت میں ہم سب کی موت ہو السلام علیکم و اللہ